کریم الرحمن موزوں تھی سیکولرزم کی اور اس پر ہم نے تھوڑا بہت بحث کیا سیکولرزم کے پہلے یعنی عیسائی معاشرے میں اس کی پیدائش اور اس کے وجود کے بارے میں ہم نے اس کے اسباب بیان کیے اور پھر جب سیکولرزم وہاں پر شروع ہوا تو ہمارے معاشرے میں سیکولرزم کیسے داخل ہوا تو اس کے لئے ہم نے مطلب مسلمانوں کے دینی انحراف دین کے مفہوم سے غفلت اور اس طرح مطلب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 بلکہ ان کو کہا گیا کہ اب وہ ان میں حکومت چلانے کی استعداد نہیں ہے۔ تو اس بہانے سے ان کو, ان کو مطلب اپنے طرف سے تربیت اور پورا ان کو ٹرین کیا۔ پھر بعد میں ان کو بس ویسے ہی ان کو تخ پر بٹھایا۔ ہاں؟ کہ تم امارے طرف سے نمائندے ہو اس طرح۔ اور پھر ان کے لئے باقاعدہ تمخواہ مقرر کی گئی۔ اور اردن کا وجود جو ہے اگر آپ کو معلوم ہو تو اردن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 آ, اے پی کے نام سے جو مشہور ہے وہ حضرات جو تھے وہ عسکری لوگ اور بڑے فکر والے لوگ تھے تو خطرہ تھا کہ نہ ہو کے خلافت پھر سے قائم ہو اور اس کے لیے باقاعدہ ایک تحریک بھی شروع ہوئی تھی ابوالکلام آزاد بھی اس تحریک میں پیش پیش تھے تحریک خلافت کے نام سے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 پاک... تق... ہن کو دو ٹکڑے میں تقسیم کیا جائے گا اور پاکستان بنایا جائے گا بہرحال یہ ایک بہت بڑا منصوبہ تھا ہمارا ایک ساتھی ہے اس کا آ... دادا ہے جو ہے نا وہخاری رحمۃ اللہ, شاہ رحمت اللہ کے تاریخ خاکسار میں تھا وہ او... او... او... او... اس نے ہمیں بتایا کہ او... میرے دادا نے ایک دفعہ ہم کو قصہ سنایا اس نے کہا کہ ہم گئے تھے ابوالکلام آزاد رحمۃ اللہ کے پاس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 ان کے جذبات کو کنٹرول کرنے کے لیے انہوں نے کیا کیا انہوں نے کشمیر بارڈر پر ایک اور ڈراما رچایا اور بس کبھی ادھر سے ہو رہے ہیں کبھی ادھر سے کشمیر کا مسئلہ پچاس سالوں میں حل نہیں ہو سکتا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 چھوٹے چھوٹے حکومتوں کو بنانے کا منصوبے جو ہے نا یہ ان کے منصوبے تھے اور یہ ان اقوام کو تقسیم کرنے کے منصوبے تھے. ہوا ساتھ ساتھ ہو اس کے لیے اس نفاذ کے نفات کے لیے جو ایک بہت بڑا منصوبہ ہے وہ ہے آ وحدت الادیان وحدت الادیان کے جو وہ ہے پروگرام ہے یہ بہت بڑا سازش اور بہت بڑا خطرناک چیز ہے آج کل بہت سے ایسے مولوی جو علماء سو ہے وہ اس میں انوال ہے اور وحدت الادیان یعنی تمام ادیان کو یعنی ایک کرنا یا ان کو ایک دوسرے کے قریب کرنے کا مطلب ہے یہودیت نصرانیت اسلام ہندویزم بودمت ست کو ایک ہی پلیٹ فارم پر جمع کیا گیا ان کا منصوبہ یہ ہے یہ بالکل سکولرزم کے لیے ہے اور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 سب تمام عدیان کی تشخص ختم ہو جائے گی اور جس چیز کی تشخص نہیں ہوتی وہ چیز خ... وجود خارجی نہیں رکھتا ہے وہ چیز کوئی وجود خارجی نہیں رکھتا ہے وجود خارجی تب ہوتا ہے جب کسی چیز کی تشخص ہو مثال کے طور پر میں ہوں تو میرا وجود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 میں کیا ہوں گا پھر پھر اگر میں اور تم بالکل ہی ایک ہو گئے میرے تشخصات تمہارے لیے ختم ہو گئے اور تمہارے میرے لیے ختم ہو گئے تو نہ میں رہا نہ تم رہا ٹھیک تو جب یہ نہ رہا تمام ادیان ختم ہو جائے گی جب ختم ہو جائیں گی ادیان ختم ہو گئے تو لا دینیت آئے گی ادیان ختم ہو گئے دین ختم ہو گئی تو کیا آئے گی سامنے لا دینیت آئے گی مثال کے طور پر میں اپ کو کہتا ہوں کہ احکامات ان تمام ادیان کے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 حکیمیت اعلیٰ اللہ تعالیٰ کو حاصل ہے تو یہ تو پہلا دفعہ ہے کہ جس کی وجہ سے ہم جو ہے نا سکھ ادا سے بیزار ہو گئے تو ہم میں کہتا ہوں ٹھیک کہ ہے اللہ تعالیٰ کو حکیمیت تو حاصل ہے یہاں پر لیکن چوتھے دفعے کو دیکھو چوتھے دفعے میں ہے جرم و سزا کا ٹائم صرف اور صرف ملک میں رائج قانون کرے گا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 ٹھیک ہے اور جب اس پر نماز فرد ہو جاتا ہے یہ نماز کرتا ہے یہ حکم میں ہے تو یہ خود حکم میں بھی بناتے ہیں خود حکم میں تکلیف بھی بناتے ہیں کیونکہ کسی چیز کو جرم قرار دینا یہ اس کی سببیت ہے سزا کے لیے کہ یہ سزا کے لیے سبب ہے کہ اس پر سزا دی جائے ٹھیک ہے تو یہ حکم وضعی بھی خود بناتے ہیں اور حکم تکلیفی بھی خود بناتے ہیں کہ پھر اس پر سزا تقرر کرتے ہیں کہ یہ سزا ان کو دی جائے تو بہرحال یہ دو قسم کے اقامات اس کے علاوہ تو کوئی حکم نہیں ہے ٹھیک ہے تو دونوں اقکامات کو انہوں نے بنایا ہے اپنی طرف سے تو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 کوئی یہ کہ کوئی کافر ہے اور وہ یہ کہے کہ میں کل مسلمان ہو جاؤں گا تو کل کا انتظار تو کیا جائے جب تک وہ مسلمان نہیں ہو گیا ہے اس وقت تک تو کافر ہی رائے گا. یہ تو نہیں کہ ہم یہ کہیں کہ اس نے کل کا مسلمان ہونے کا کہا ہے لہٰذا اور دوسری بات یہ دیکھو کہ وہاں پر بھی ایمان نہیں ہے ایمان کا مفہوم آپ کو معلوم ہوگا بخاری شریف جو آپ پڑھتے ہیں، کتاب الایمان تو وہاں پر ہم کیا پڑھتے ہیں المان تصدیق اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایمان وہ چیز ہے جو تصدیق ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام لائے گئے کامات پر تصدیق ہے لیکن کس حیثیت سے یہاں پر محدثی نے ذرات کو کہا زراعت ایک پیج لگاتے ہیں من حی سماجہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم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 کو سود کو ختم کیا جائے گا تو یہ یہاں پر منہائی سماجا بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لانے کی وجہ سے نہیں بلکہ عوام کی وجہ سے کہ یوں چونکہ عوام کی حکومت ہے عوام کی حاکمیت ہے تو عوام کے خواہشات ان کے مفادات اور کو سامنے رکھ کر ان کے مطلب مسائل اور مفاصد کو سامنے رکھ کر یہ فیصلہ کیا جائے گا تو یہ فیصلہ نہ سے, سے ثابت فیصلہ ہے اور انہوں نے مسالے اور مفاصد پر مقوف کیا ہے ٹھیک ہے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 یہ کیا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام اصحاب صفہ ہمارے لیے سب سے بڑی دلیل ہے اصحاب صفہ رضوان اللہ تعالی کے بارے میں آتے ہیں کانو یخرجون فی کل فریہ تبعثها رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ صلی جس فریہ کو بھی بھیجتے تھے تو وہ حضرات اس میں نکلتے تھے تو جب اصحاب صفہ موجودگی کہ وہ طالب علم تھے وہ جہاد میں نکلتے تھے تو آج ہمارے لیے کیوں یہ کام حرام ہو گیا آج ہمارے لیے امت میں کوئی بھی ایسا شخص نہیں گزرا ہے جو غیر مسلح ہو القرون میں غیر مسلح شخص کوئی ہے لیکن آج ہمارے مدارس میں اسلحہ جو ہے نا وہ دہشت گردی اور, اور وہ گردی کیا جاتا ہے کوئی اسلحہ ساتھ لے جائے مدارس میں تو پھر وہ کیا کہیں گے یار یہ دہشت گردی کا اڈا نہیں ہے یہ مطلب فوجی چاونی نہیں ہے ہم نے اسلحے کو ان ملحدوں کے لیے چھوڑا ہے تو بس آج وہ ملحد اس اسلحے کے ذریعے ہمارے اوپر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 آ, کہ بڑے جو ہے نا تین شاخ ہیں تین بڑے بڑے وہ ہیں نا یعنی بہت سے ایسے ہیں لبرلزم ہے کیا ہے کیا ہے لیکن جو بڑے معاشرے میں چلائے جاتے ہیں اقتصاد کے لیے اپنے ہیں تعلیم کے لیے اپنے ہیں. لیکن جو بڑے چلائے جاتے ہیں وہ تین ہے ایک ہے مطلب کمیونزم ٹھیک ہے کمیونزم آ, یہ سیکولرزم یہ بھی دین کو نہیں مانتا ہے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 کسی وقت ایک بہت بڑے عروج پر ہوتا لیکن اللہ تعالیٰ نے افغانستان میں ان کو شکست دے دی مسلمانوں کے ساتھ مسلمانوں کے ہاتھ سے اور آج جو اینا وہ بالکل مکلف مطلب ظلیل و خوار ہو گئے اور بالاخر لینن نے جس نظام کی بنیاد رکھی تھی کمیونیزم کی عملی بنیاد جس نے رکھی تھی ممارک سیزم کے اس پر نظریہ کے مصابق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 یہودیت نصرہ اسلام کسی دین کے بنیاد پر نہ ہو اس لئے انہوں نے پہلے روس میں تو پہلا نصرانی حکومت تازاری روس جو تھا وہ انہوں نے ختم کیا نا لینن نے اور ان کو مارا قتل کیا ان کو تو یہ ہے کہ اس نظام نے بہت اور اس نظام کے لئے بہت بڑی قربانی دی گئی نا بہت زیادہ لوگ اس کے لئے قتل ہو گئے آ, آ, کروڑوں میں لوگ جو ہے نا اس نظام کے لئے قربان کی گئے بہرحال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 یہ جس طرح سوشل کا نظریہ تھا لیکن سوشل ازم سے اختلاف یہاں پر ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ انسانی بنیادوں پر حکومت بنائی جائے اور یہ کہتا ہے کہ نہیں قومی بنیادوں پر حکومت بنائی جائے پختونوں کا اپنا حکومت ہو ہاں بلوچوں کا اپنا حکومت ہو اور اس کا اپنا حکومت ہو کون ہے کا اپنا حکومت ہو مہاجر کا اپنا حکومت ہو اس طرح کے مطلب لوگوں کو ٹکڑوں ٹکڑوں میں تقسیم کیا جائے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 سلام علی کفر یوحد بیننا اوکے تھے کہ ہم اس کفر پر سلام کرتے ہیں یعنی قومیت پر جو ہمارے درمیان وحدت لاتا ہے ہم تمام अरबों کو ایک کرتا ہے مسلمان کفر کی تمیز کو ختم کرتا ہے واهلا و سہلا بعده بجہنم اور اس کے بعد وہ جہنم کو اهلا وسهلا کہتے ہیں تو بہرحال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 انہوں نے اس طرح کیے ہیں ان احکامات کو اگر غیر یہودی نے یہودی عورت سے زنا کی تو اس کو رجم کیا جائے گا اور اگر یہودی نے کی تو یہ اپنے قومی ہیں. تو بہرحال وہ تلمود کے کتاب کے نظریے کے مطابق سب قومیت ہے عیسیٰ علیہ السلام کے خلاف بہت بڑی بڑی قسم کی گالیاں انہوں نے لکھی ہیں شیو کی طرح وہ بھی گالیاں بہت زیادہ دیتے ہیں نا تو انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کے خلاف بہت زیادہ وہ کیا ہے اس کتاب میں اور ایشیا بھی کہتے ہیں کہ وہ جو آئے گا ہمارا امام مہدی جب آئے گا تو باقاعدہ یہ اصول کافی وغیرہ کتابوں میں موجود ہے حق الیقین وغیرہ بھی موجود ہے کہ شریعت کو وہ نافذ کرے گا تو داودی شریعت, شریعت کس کا ہے وہ یہودیوں کا شریعت ہے داودی شریعت تو یہودیوں کا ہے تو معلوم ہوا کہ میں یہ دجال کے منتظر ہے اصل امام مہدی کے منتظر یہ لوگ نہیں ہیں تو بہرحال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 جو انہوں نے بلند کیا آ, بعض لوگ کہتے ہیں مصر کی وطنیت بہت مشہور تھی اس دور میں آج کل پاکستان کی وطنیت ہے جو وطنیت کی وجہ سے لڑتے ہیں سب سے پہلے پاکستان ہاں اور پاک, پاکستان کے وطن کے لیے لڑتے ہیں اور کہتے ہیں کہ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 وہ در حقیقت وہ نہیں ہے وہ وہ نہیں ہے وہ مطلب اس قوم کے وہ نہیں ہے. آ, آ, زبان کا ان کو کوئی وہ نہیں ہے لسانیت کا آ, مطلب یعنی وہ اپنے اوپر لازم نہیں سمجھتے لیکن ویسے لوگوں کو دھوکہ دیتے ہیں لیکن پتہ نہیں لوگ بھی عوام بھی اس طرح ہے کہ بس کلا ہے ہر کسی کے پیچھے جاتے ہیں دیکھو انہوں نے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 سکولرزم کا ایک قسم ہے اور یہ ایک بنیادی منصوبے کے ساتھ جو ہے نا وہ کام کرتا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد دین اللہ کے مفہوم تو نے بیان کیا اور اس کا جو مقابل تھا ملک بھی ہے وہ بھی مطلب اگرچہ سکولرزم سے پہلے بھی اس کی وہ تھی دین الملک کی لیکن وہ بھی سکولرزم کا قسم ہے کیونکہ اس میں بھی اصل میں بادشاہ کی حکومت ہوتی ہے وہاں پر